درو دو سدام پی دان درو دو سلا پیسان درو ہے مت حاصل تمام پیزان درود و سلام چلتا گے تو کام پیزان درو درود سدام پیدان درو د الحبیب اڑل اللہ علی محمد ہم اللہ